ہمارے امام اعظم ابو ہنی فتوا کہ السلام علیکم یہ واجب ہے سمجھ گئے نا اب السلام علیکم کے بعد اگر کوئی سلام پھیلے السلام کو رحمت اللہ نماز ہو جائے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہے کسی میں ایک آپ ذہن میں خاکہ بنانے کسی معاملے میں بھی امام پر سبقت نہیں لے جانی امام سجدہ کر لے پھر سجدے میں جائیں امام سر ہے اس کے بعد آپ اٹھائیں امام سلام پھر لے پھر آپ سلام پھیریں تو ہر معاملے میں اپنے آپ کو موخر رکھیں پہلے امام کر لیں اور ایک مسئلہ کبھی ہم اس کو اسی مسئلے کو بیان کریں گے ہماری ویب سائٹ پر تو یہ مسئلہ تقریباً پینتالیس منٹ کی اس پر تقریر ہے وہ آپ سن سکتے ہیں خصوصاً تقبیر تحریمہ دوسرے میں آگے پیچھے اگر آدمی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی لیکن تقبیر تحریمہ جس سے نماز شروع ہوتی جس کو نماز کا رکن بھی کہا گیا اور نماز کا فرض بھی جو ارکان جو شرائط ہیں شرائط میں سب سے آخری شرط جو ہے تقبیر تحریمہ اور فرض میں سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ تقبیر تحریمہ امام ابھی اللہ اکبر ابھی لفظ بر اس کا ختم نہیں ہوا اور کسی مقتدی نے پہلے سے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی اس کی ابتدائی صحیح نہیں ہوئی اس کی امامت جو ہے امام سے پہلے نیت کر لی اس کی تو نمازی شروع نہیں ہوئی تو اس لیے صبر کرے جب امام کہہ دے اللہ اکبر اس کے بعد میں مقتدی جو ہے وہ اللہ اکبر کہ نیت باندھے پھر ہمارے یہاں تھوڑی سی ذمہ داری امامت کی بھی میں نے شاید گزشتہ ایک آدھ میں پہلے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے سارے کام خود ہی سیکھ لے کسی سے سیکھے نہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں دین خود بخود آ جائے اب ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں بےرا روی ہے مسائل نہیں جانتے تو امام کو چاہیے بہت زیادہ تقبیر تحریمہ کو لمبا نہ کرے اللہ اکبر بس. تاکہ یہ موقع نہ ملے کسی ایسے آدمی کو جو مسائل نہیں جانتا ہو کہ وہ ہم سے پہلے جناب تحریمہ باندھ لے بعض حضرات کو میں نے دیکھا ایک جگہ میں نے نماز جنازہ پڑھی شاید ہم جو مولانا پڑھا رہے تھے ان کی نماز جنازہ ہوئی اور باقی تو پتا نہیں کسی کی ہوئی یا نہیں اب انہوں نے بہت لمبی تقبیر اللہ اکبر لیجیے سارے لوگ نیت بان کے کھڑے ہو گئے خالی امام کی ہوئی نماز جنازہ اور کسی کی تو ہوئی نہیں کیونکہ تکبیر جو ہے یہ امام سے پہلے اگر ختم ہو جائے تو امام کی اقتدا بھی نہیں ہوئی اور امام پر پہل کرنے کی وجہ سے آپ کی نماز بھی فاسد تو پوری کوشش کر کے طریقہ بنا لیں کوئی کام بھی امام سے پہلے نہیں کرنا تاکہ آپ اس مصیبت سے بچ جائیں نماز جیسی عظیم حشان عبادت وہ ضائع ہونے سے بچ جائے